اور اس میں اور جنوہے میں رشتہ ٹھہرایا اور بے شک جنوہے کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے